غزوہ بدر کبرا رمضان المبارک دو ہجری یہ غزوہ غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور الاحاظہ کفر اور شرک کی ضلعت و رسوائی کی ابتدا بھی اسی غزوے سے ہوئی اور اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفر و شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی میدان بدر جس کا شاہد عادل اب تک موجود ہے اور اسی وجہ سے حق جلا شاہ نے اس دن کو قرآن کریم میں یوم الفرقان فرمایا یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا یعنی رمضان المبارک تھا جس میں حق جا نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرما کر حق اور باطل ہدایت اور دولالت کا فرق واضح فرمایا اور پھر اسی مہینے میں روز فرض فرمائے تاکہ محبین و مخلصین عاشقین و والحین کا امتحان فرمائے کہ کون اس کا محب صادق ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی محبت میں سخت سے سخت گرمی میں شدائد کو برداشت کرتا ہے اور کون محب قاضب ہے کہ اپنے پیٹ اور جبڑوں کا ذر خرید غلام ہے غرض یہ کہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیت اور متعدد جہاد سے مخلص اور غیر مخلص کا فرق ظاہر اور نمایاں ہو جاتا ہے آغاز قصہ شروع رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قریش کے قافلہ تجارت کو شام سے مکہ واپس لا رہا ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فرمایا یہ قریش کا کاروان تجارت ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے تم اس کی طرف خروج کرو عجب نہیں کہ حق جلّا تم کو وہ قافلہ غنیمت میں عطا فرمائے چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قطال کا وہم و گمان بھی نہ تھا اس لیے بلا کسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا اس لیے جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر راہگیر اور مسافر سے آپ کے حالات اور خبریں دریافت کرتا تا آ کے بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیرے قافلے کی طرف خروج کا حکم دیا ہے ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کو اطلاع کر دے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے قافلے کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر اس قافلے سے تعارض کے لیے روانہ ہوئے ہیں ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ وہی قافلہ تھا جس کے لیے آپ نے غزوہ ضلع میں دو سو مہاجرین کو ہمراہ لے کر خروج فرمایا تھا اب یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا چونکہ آپ کا خروج فقط قافلے کی قرض سے تھا اس لیے عجلت میں بہت تھوڑے آدمی آپ کے ہمراہ ہو سکے اور یہ سفر چونکہ جہاد و قتال کے لیے نہ تھا اس لیے نہ جانے والوں پر کسی قسم کا اعتاب اور کسی قسم کی ملامت نہیں کی گئی روانگی بارہ رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تین سو تیرہ یا چودہ یا پندرہ آدمی آپ کے ہمراہ تھے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا اور ایک ایک اونٹ دو دو اور تین تین آدمیوں میں تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ تین تین آدمیوں میں مشترک تھا نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے ابو لوبابا اور علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادہ چلنے کی نوبت آتی تو ابو البابا اور علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں ہم آپ کے بدلے میں پیادہ پات چل لیں گے آپ یہ ارشاد فرماتے تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور تم سے میں زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں بیر ابی انبا پر پہنچ کر جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر ہے تمام جماعت کا معائنہ فرمایا جو کم عمر تھے ان کو واپس فرما دیا مقام روحہ میں پہنچ کر ابو الوابا بن عبدالمنظر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر واپس کیا اس لشکر میں تین عالم تھے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ہاتھ میں اور دوسرا مصب بن عمیر اور تیسرا انصاری کے ہاتھ میں تھا جب مقام سفرا کے قریب پہنچے تو بس بس بن عامر جوہنی اور عادی بن ابی ضبہ جوہنی کو قافلہ ابی سفیان کے تجسس کے لیے آگے روانہ کیا اور ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ معرض خطر میں ہے دوڑو اور جلد از جلد اس کی خبر لو اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ہلچل پڑ گئی اس لیے کہ قریش میں کا کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا تھا کہ جس نے اپنی پوری پونجی اور سرمایہ اس میں شریک نہ کر دیا ہو اس لیے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش پھیل گیا اور ایک ہزار آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ابو جہل سردار لشکر تھا قریش نہایت کر و فر اور سامان عیش و طرب کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں اور تبلوں اور تبلچیوں کو ساتھ لے کر اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے روانہ ہوئے کما کالا <ناس> اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں تقریباً تمام سرداران قریش کے لشکر ہوئے صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابو جہل کے بھائی آس بن ہیشام کو روانہ کیا آس بن ہیشام کے ذمے ابو لہب کے چار ہزار دھرم قرض تھے اور مفلس ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنے کی استطاعت نہ رہی تھی اس لیے قرض کے دباؤ میں ابو لہب کے عوض جنگ میں جانا قبول کیا اور اسی طرح امیہ بن خلف ناخلف نے بھی اول اول بدر میں جانے سے انکار کیا لیکن ابو جہل کے جبر اور اسرار سے ساتھ ہو لیا امیہ کے انکار کا سبب یہ تھا کہ ساد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے امیہ جب بغرزِ تجارت شام جاتا تو راستے میں مدینہ میں سعد بن معاذ کے پاس اترتا اور سعد بن معاذ جب مکہ جاتے تو امیہ کے پاس اترتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے اور حسب دستور عمیہ کے پاس ٹھہرے اور امیہ سے یہ کہا کہ طواف کرنے کے لیے مجھے ایسے وقت لے چلو کہ حرم لوگوں سے خالی ہو یعنی ہجوم نہ ہو امیہ دوپہر کے وقت سعد ابن معاذ کو لے کر نکلا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سامنے سے آ گیا اور یہ کہنے لگا اے ابو صفوان یہ امیہ کی کنیت ہے یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے امیہ نے کہا سعد ہے ابو جہل نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اطمینان سے طواف کر رہا ہے تم ایسے بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو اور ان کی اہانت اور امداد کرتے ہو اے سعد خدا کی قسم اگر یہ ابو صفوان یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں سے صحیح ہو سالم واپس نہیں جا سکتے تھے سعد نے بلند آواز سے کہا اگر تم مجھے طواف سے روکے گا تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا امیہ نے ساتھ سے کہا کہ تم ابو الحکم یعنی ابو جہل پر اپنی آواز نہ بلند کرو یہ اس وادی کا سردار ہے سعد نے ترش روی سے کہا کہ اے امیہ بس رہنے دے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو حضور پرنور کے اصحاب اور احباب کے ہاتھ سے قتل ہوگا امیہ نے کہا کہ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا سعد نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں اور کس جگہ مارا جائے گا یہ سن کر امیہ گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا اور جا کر اپنی بیوی ام سفوان سے اس کا تذکرہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ امیہ نے یہ کہا خدا کی قسم محمد کبھی غلط نہیں کہتے اور امیہ پر اس درجہ خوف و ہراس غالب ہوا کہ یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ سے باہر نہ نکلوں گا چنانچہ جب ابو جہل نے لوگوں سے بدر کی طرف نکلنے کو کہا تو امیہ کو مکہ سے نکلنا بہت گراں تھا اس کو اپنی جان کا ڈر تھا ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لیے اصرار کیا ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردار ہیں اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے غرض ابو جہل امیہ کو چمٹا رہا اور برابر اصرار کرتا رہا بالآخر یہ کہا کہ ایس صفوان تیرے لیے نہایت عمدہ اور تیز رو گھوڑا خریدوں گا تاکہ جہاں خطرہ محسوس کرو فوراً اس پر بیٹھ کر واپس آ جاؤ امیہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کر دو بیوی نے کہا کہ ابو صفوان تم کو اپنے یصربی بھائی کا قول یاد نہیں رہا امیہ نے کہا میرا ارادہ تھوڑی دور تک جانے کا ہے پھر واپس آ جاؤں گا بس امیہ اسی ارادے سے روانہ ہوا اور جس منزل میں اترتا اپنا اونٹ ساتھ باندھتا مگر قضاء و قدر نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا بدر پہنچا اور میدان قطال میں صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوا قرض یہ کہ امیہ کو اپنے قتل کا یقین تھا ابو جہل کی زبردستی سے ساتھ ہو لیا ابو جہل خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا قریش کے کی رمانگی کی اطلاع اور صحابہ سے مشورہ اور حضرات صحابہ کرام کی جان نثارانہ تقریر روحا سے چل کر جب آپ مقام سفرہ پر پہنچے تو بس بس اور عادی رضی اللہ عنہما نے آ کر آپ کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لیے جمع فرمایا اور قریش کی اس شان سے روانگی کی خبر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ سنتے ہی فورن کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانصاری فرمایا اور بصر و چشم آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان اثاری فرمایا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عن کی جان جانا تقریر بعد ہزاں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دے دیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتال کریں ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے ہم آپ کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرت مسرت سے چمک اٹھا ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے مقداد کے لیے دعائیں خیر فرمائی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قافلہ ابی سفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو غنیمت عطا فرمائے ہم نے عرض کیا بہتر ہے اور روانہ ہو گئے جب ایک دو دن کا راستہ طے کر چکے تب آپ نے ہم کو مکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جانے کا ارشاد فرمایا بعض لوگوں نے کچھ تعامل کیا کیونکہ گھر سے اس ارادے سے نہ چلے تھے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور اظہار جانساری فرمایا کاش ہم سب ایسا ہی کہتے جیسا مقداد نے کہا یعنی کاش ابتدا ان ہم سب ایسا ہی کہتے اس لیے کہ بعد میں پھر سب نے یہی کہا دلوں میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرما رہے تھے چنانچہ مسرد احمد میں ب اسناد حسن مروی ہے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول و کما قولت بنو اسراعیرا ان تلق انت توربھک قاتلا اننا نا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب نے متفقہ طور پر یہ کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں باوجود اس کافی اور شافی جواب کے آپ نے تیسری بار پھر یہی ارشاد فرمایا اشیرو علیہ ایاس یعنی اے لوگوں مجھ کو مشورہ دو سردار انصار صادب نے معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم افس العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیغ اشارہ اور دقیق نقطہ کو سمجھ گئے اور فوراََ عرض کیا یا رسول اللہ شاید روئے سخن انصار کی طرف ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت رضی اللہ عن کی جان نثارانہ تقریر اس پر صادب نے معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس عمر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے اور اطاعت اور جان جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میساق دے چکے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے اور اللہ تعالی نے دوسری صورت پیدا فرما دی جو منشا مبارک ہو اسی پر چلیے اور جس سے چاہیں تعلقات قائم فرمائیں اور جس سے چاہیں تعلق قطع کریں اور جس سے چاہیں صلح کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو عطا فرمائیں اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور اگر آپ ہم کو برکل غمات جانے کا حکم دیں گے تو بے ضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے اور ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے سچے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی بس اللہ کے نام پر ہم کو لے کر چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے یہ جان جوابات سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پر چلو اور تم کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح و نصرت عطا کروں گا اور مجھ کو قوم کفار کے پچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلا دی گئی ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ اور فلاں جگہ پچھاڑا جائے گا الحق يبطل ولو كرح المجرمون اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ کافروں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو دے گا اور تم یہ پسند کرتے ہو کہ غیرزی شوکت جماعت تم کو ملے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ حق کو اپنی آیات سے ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر طور پر واضح ہو جائے آتقہ بنتی عبد کا خواب ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ مجھ کو قوم کے پچھاڑے جانے کی جگہیں دکھلا دی گئی ہیں اور ادھر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی آتقا بنتے عبد المطلب نے زمزم غفاری کے مکہ پہنچنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا اور انتہ میں اونٹ بٹھا کر آواز بلند یہ پکار رہا ہے اے اہل غدر اپنے مقتل اور پچھڑنے کی جگہ کی طرف تین دن میں نکل جاؤ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے پھر وہ اپنا اونٹ لیے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی آواز دی اس کے بعد جبل ابی قبیس پر چڑھا اور اوپر سے پتھر کی ایک چٹان پھینکی جب وہ چٹان پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو چور چور ہو گئی اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جا کر نہ گرا ہو آتقا نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے ذکر کیا اور کہا اے بھائی خدا کی قسم آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہے دیکھو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا عباس گھر سے باہر نکلے اور اپنے دوست ولید بن اتباء سے اس خواب کا ذکر کیا اور یہ تاکید کی کہ اس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا مگر ولید نے اپنے باپ اتباء سے اس خواب کا لفظ بلف تذکرہ کر دیا اسی طرح بات تمام مکہ میں پھیل گئی دوسرے تیسرے روز حضرت عباس مسجد حرام میں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ اے ابو الفضل تمہارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے ہی اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں میں نے دریافت کیا کیا بات ہے ابو جہل نے کا کے خواب کا ذکر کیا اسی اسنا میں زمزم غفاری ابو سفیان کا پیام لے کر اس شان سے مکہ میں پہنچا کہ پیراہن چاک ہے اور اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے اور یہ پکارتا آ رہا ہے کہ اے گروہ قریش اپنے کاروان کی خبر لو اور جلد از جلد ابو سفیان کے قافلے کی مدد کو پہنچو یہ خبر سنتے ہی قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں پہنچ کر خواب کی تعبیر بحالت بیداری آنکھوں سے دیکھ لی موسا بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ زمزم غفاری جب مکہ آیا تو قریش کو آتقا کے خواب سے ڈر پیدا ہو گیا جوہیم ابن السلط کا خواب غرض یہ کہ قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ ہوئے جب مقام جحفہ میں پہنچے تو جوہیم بن سلط نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کے ہمراہ ہے وہ آ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے قتل ہوا اتبا بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف اور فلاں فلاں بعد اس شخص نے اونٹ کے ایک برچھا مار کر لشکر میں چھوڑ دیا لشکر میں کا کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر اس کے خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں ابو جہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ بنیل مطلب میں دوسرا نبی پیدا ہوا ہے کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قتل ہوگا بس بس اور عادی رضی اللہ عنہما جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا جب مقام بدر پر پہنچے تو ایک ٹیلے کے نیچے جہاں ایک پانی کا چشمہ تھا اپنے اونٹوں کو بٹھلایا اتنے میں دو عورتیں دکھائی دیں جن میں سے ایک دوسری پر اپنے قرض کا تقاضا کرتی تھی تو اس نے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ شام سے آنے والا ہے اس وقت محنت مزدوری سے جو کماؤں گی اس سے تیرا حق ادا کر دوں گی مجدی بن عمر جوہنی بھی پانی کے چشمے پر موجود تھا اور یہ تمام گفتگو سن رہا تھا جب قرضدار عورت نے قرض خواہ عورت سے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ آنے والا ہے اس وقت قافلے کا کچھ کام کر کے تیرا حق ادا کر دوں گی تو مجدی نے یہ کہا سچ کہتی ہے اور یہ کہہ کر بیچ بچاؤ کرا دیا بس بس اور آدی یہ سنتے ہی اونٹ پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کی اطلاع دی بس بس ارادی رضی اللہ عنہما کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی خبر لینے کی غرض سے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عامر سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے مجدی نے کہا کسی کو نہیں دیکھا صرف دو سواروں کو دیکھا کہ اس ٹیلے کے نیچے آ کر اونٹ بٹھلائے اور پانی پلایا اور مشکیزہ پانی سے بھر کر چل دیے ابو سفیان فوراً اس مقام پر پہنچا وہاں کچھ مینگنیاں پڑی تھیں ایک مینگنی کو اٹھا کر توڑا اس میں سے ایک گٹھلی برآمد ہوئی ابو سفیان نے اس گٹھلی کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم یشرف مدینہ کے کھجور کی گٹھلی ہے فوراً وہاں سے واپس ہوا اور قافلے کا رخ بدل دیا اور ساحل کے راستے سے قافلے کو بچا کر صحیح سالم لے گیا اور قریش کو یہ پیغام دے کر بھیجا تم صرف اس لیے نکلے تھے قافلے کو اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے اموال کو بچا لو اللہ نے سب کو بچا لیا لہذا تم سب مکہ واپس ہو جاؤ ابو جہل نے کہا جب تک ہم بدر پہنچ کر تین دن تک کھا پی کر اور گا بجا کر خوب مزے نہ اڑالیں اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے اخنص بن شریق سردار بنی زہرہ نے کہا کہ اے بنی زہرہ تم فقط اپنے اموال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے سو اللہ نے تمہارے اموال بچا لیے اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں بے وجہ ہم کو ہلاکت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ یہ شخص ابو جہل کہتا ہے لہذا تم واپس ہو جاؤ قبیلہ بنی زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردار اخنص بن شریق کے کہنے سے واپس ہو گئے اور بنی زہرہ میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوا اور دیگر بعض نے بھی یہی کہا کہ جب ہمارا قافلہ صحیح سالم بچ گیا تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور بدر کی طرف روانہ ہوا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے اصحاب کے بدر پر پہنچ گئے مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کو نہ پانی ملا اور نہ جگہ مناسب ملی ریتیلہ میدان تھا جہاں چلنا ہی دشوار تھا ریت میں پیر دھنس دھنس جاتے تھے حق جلا نے بارانۂ رحمت نازل فرمائی جس سے تمام ریت جم گیا اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تاکہ پانی وضو اور غسل کے کام آ سکے سورۂ انفال میں حق تعلیٰ شاہ نے اس احسان کو ذکر فرمایا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَذِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْمِقَ عَلَى قُنُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور اللہ تعالی تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر بن عوام اور صادب نے ابھی وقاص اور چند صحابہ کو لے کر قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا اتفاق سے ان کو دو غلام ہاتھ آ گئے ان کو پکڑ لائے اور دریافت کرنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ان غلاموں نے کہا ہم قریش کے سکہ ہیں پانی لانے کے لیے نکلے ہیں ان لوگوں کو ان کے کہنے کا کچھ یقین نہ آیا اور یہ سمجھ کر ان کو کچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابو سفیان کا کچھ حال بتلائیں جب ان پر کچھ مار پڑی تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں یہ سن کر ان لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان غلاموں نے سچ کہا تو تم نے ان کو مارا اور جب جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا خدا کی قسم یہ قریش کے آدمی ہے یعنی ابو سفیان کے ہمراہیوں میں سے نہیں آپ نے فرمایا کہ قریش کہاں ہیں ان غلاموں نے کہا واللہ اس اس کا ٹیلا کے پیچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جواب دیا کہ بہت ہیں آپ نے فرمایا ان کی تعداد کتنی ہے غلاموں نے کہا ہم کو ان کی شمار اور تعداد معلوم نہیں آپ نے فرمایا روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں جواب دیا کہ ایک دن نو اور ایک دن دس آپ نے فرمایا ہزار اور نو سو کے درمیان ہیں بعدساں آپ نے دریافت کیا کہ سرداران قریش میں سے کون کون ہیں انہوں نے کہا کہ اتبا اور شیبہ پسران ربیعہ اور ابو البختری بن ہیشام اور حکیم ابن حزام اور نوفل بن خویلد اور حارث بن عامر توائمہ بن عدی اور نظر بن حارث زمع بن اسود اور ابو جہل بن ہیشام امیہ بن خلف نبی اور منبح پسران حجاج سہیل ابن عمر اور آمر ابن ابد بدھ یہ سن کر آپ اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے الغرض اس طرح آپ نے قریش کا حال معلوم کیا جنگ کی تیاری جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور صادب نے معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کے قیام کے لیے ٹیلا پر ایک چھپر بنایا گیا صادب نے معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دوں جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں بس اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو ہماری عین تمنا ہے اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر ہو کر ہماری قوم کے باقی ماندہ لوگوں سے جا ملیں قوم کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اے پیغمبر خدا ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں اگر ان کو کسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو ہرگز پیچھے نہ رہتے شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرماتا اور وہ نہایت اخلاص اور خیرخواہی سے آپ کے ساتھ جہاد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادب نے معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائیں خیر فرمائی بعد ازاں آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا آپ اس میں رہے یہ چھپر ایک ایسے بلند ٹیلے پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہو کر تمام میدان کارزار نظر آتا تھا حضرت انس حضرت عمر سے راوی ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا اس شب میں نبی کریم علیہ السلات وسلام ہم کو میدان کارزار کی طرف لے کر چلے تاکہ اہل مکہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں چنانچہ آپ اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ہاذا مصر او غدن ان اللہ یعنی یہ ہے فلاں کی قتل گاہ صبح کو انشاءاللہ اللہ اور مقام قتل پر ہاتھ رکھ کر نام بنام اسی طرح صحابہ کو بتلاتے رہے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سرے منہ تجاوز نہ کیا جہاں آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کے قتل کی طرف اشارہ فرمایا تھا بعدساں آپ اور آپ کے یار غار رفیق جانثار صدیق المہاجرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اساریش چھپر میں داخل ہوئے اور دو رکعات نماز ادا فرمائی اور صدیق الانصار صادب نے معاذ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں بدر کی شب میں کوئی شخص ہم سے ایسا نہ تھا جو سو نہ رہا ہو سوائے آپ کی ذات بابرکات علیہ الف صلوات الف و الف الف تحیات کہ تمام شب نماز اور دعا گری زاری میں گزاری اسی طرح صبح کر دی طرو فجر ہوتے ہی آپ نے یہ آواز دی السلاۃ تو اے اللہ اے اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جام بازی اور سرفروشی کی ترغیب دی بادشاہ آپ نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا ادھر کفار کی صفیں تیار تھی ماہ رمضان المبارک کی سترہ تاریخ ہے اور جمعہ کا روز ہے کہ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ ایشدی میں عرض کیا اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اور اے اللہ ان کو ہلاک کر بعد ازاں آپ نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا ترتیب اور صف آرائی کے وقت دستے مبارک میں ایک تیر تھا صف میں سے سواد ابن غذیہ رضی اللہ عنہ ذرا آگے کو نکلے ہوئے تھے آپ نے بطور تلطف سواد بن غذیہ کے پیٹ پر تیر کا ایک ہلکا سا کوچا دے کر فرمایا اس طبی سواد اے سواد سیدھا ہو جا سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھ کو درد مند کیا اور اللہ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے میرا بدلہ دے دیجیے آپ نے شکم مبارک سے پیرہان شریف کو اٹھا کر سوات سے فرمایا اپنا بدلہ لے لو سواد رضی اللہ عنہ نے شکم مبارک کو گلے لگا لیا اور بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ شاید یہ آخری ملاقات ہو آپ مسرور ہوئے اور سوات بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں خیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو مرتب اور اس کی صفوف کو صفوف ملائکہ کی طرح درست اور ہموار فرما کر عریش یعنی چھپر میں تشریف لے گئے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ عریش میں داخل ہوئے اور سات بن معاذ تلوار لے کر عریش کے دروازے پر کھڑے ہو گئے قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے عمیر وہب جمحی کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لیے بھیجا عمیر بن وہب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی ارد گرد پھر کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کم و بیش تین سو آدمی ہیں لیکن مجھ کو ذرا مہلت دو کہ یہ دیکھ آؤں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جماعت تو کہیں کمینگاہ میں چھپی ہوئی نہیں چنانچہ امیر گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور ایک چکر لگا کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد نہیں لیکن اے گروہ قریش میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ موت احمر یعنی قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جب تک اپنے مقابل کو نہ مارے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا پس اگر ہمارے آدمی بھی انہیں کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا رہا سوچ کر کوئی رائے قائم کر لو حکیم ابن ہزام نے کہا بالکل درست ہے اور اٹھ کر اتبا کے پاس گیا اور کہا اے ابوالولید آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے اتبا نے کہا کیا ہے حکیم نے کہا کہ لوگوں کو لوٹائے چلو اور عمر بن حضرمی کا خون بہا اپنے ذمے لے لو اتبا نے کہا میں عمر بن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو اور کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا میدان کارزار ارزار میں اتبا کی تقریر اے گروہ قریش واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ اور بھائی بن الامام اور بن الاخوال کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے محمد اور عرب کو چھوڑ دو اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری پورات پوری ہوئی اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو اور مجھ کو صفیح اور نادان نہ بناؤ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا ابو جہل اس وقت ذرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا میں نے کہا اتبا نے مجھ کو یہ پیام دے کر بھیجا ہے ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ اتبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چراتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے مابین فیصلہ نہ کر دے اور عامر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ یہ تیرا حلیف اتباء لوگوں کو لوٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آنکھوں کے سامنے ہے عامر نے سنتے ہی وا امرہ وا امرہ ہائے عمر ہائے امر کا نعرہ لگانا شروع کیا جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے فائدہ ابو جہل آلہ بن حضر کے خون کا ذکر لوگوں کو محض جوش دلانے کے لیے کرتا تھا اصل مقصد جس کے لیے قریش مکہ سے نکلے تھے وہ کاروان تجارت کی حفاظت تھی جب وہ بچ نکلا تو لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہ تھے اور قدم قدم پر واپسی کا مسئلہ زیر بحث آتا تھا لہذا کسی علامہ کا یہ گمان کرنا کہ قریش محض علیٰ بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے بالکل غلط ہے تمام روایات کے خلاف ہے آغاز جنگ ابو جہل کی تانہ آمیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ اتبہ بھی ہتھیار سجا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور گروہ مشرقین میں سب سے پہلے اتبا بن ربیعہ ہی اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور للکار کر اپنا مبارس اور مقابل طلب کیا لشکر اسلام میں سے تین شخص مقابلے کے لیے نکلے عوف اور معاوض فسران حارث اور عبداللہ بن رواحہ اتبا نے پوچھا تم کون ہو ان لوگوں نے کہا رہ تم منل انصار یعنی ہم گروہ انصار سے ہیں اتبا نے کہا مالانا بکم منہاجا یعنی ہم کو تم سے مطلب نہیں ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اور اس شخص نے للکار کر یہ آواز دی یا محمد اخرج علینا اقفاانہ منقومینا یعنی اے محمد ہماری قوم میں سے ہماری جوڑ کے ہم سے لڑنے کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صف کتال کی طرف واپس آ جائیں اور حضرت علی اور حضرت حمزہ حضرت عبیدہ بن حارث کو نام بنام مقابلے کے لیے نکلنے کا ارشاد فرمایا حسب الارشاد یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے چہروں پر چونکہ ناکاب تھے اس لیے اتبا نے دریافت کیا تم کون ہو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا کہ میں عبیدہ ہوں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا کہ میں حمزہ ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعارف کروایا کہ میں علی ہوں اتبا نے کہا نعم ہم اقفاء ان کرام یعنی ہاں تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہو اور محترم ہو ابن ساد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بھجانے آئے ہیں ذکر قتل قطب و شہبہ ولید اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی عبیدہ رضی اللہ عنہ اطبا کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ رضی اللہ عنہ شہبہ کے اور علی رضی اللہ عنہ ولید کے مقابل ہوئے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے اپنے مقابل کا ایک ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا عبیدہ رضی اللہ عنہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا بالاخر وتباء نے حضرت عبیدہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیر کٹ گئے اور حضرت علی اور حمزہ اپنے اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ کی امداد کو آ پہنچے اور اتباء کا کام تمام کیا اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا عبیدہ رضی اللہ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں آپ نے فرمایا ہاں اس پر عبیدہ نے کہا کاش اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں وَنسلمحت نصر رحل وََََََََََد حل ابن وحلا ايلو یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ جب ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بيويوں سے بے خبر ہو جائیں اور اس کے بعد یہ شعر پڑھے فعین يَقْتَعُوا اجلی فَإِنِّي مسلموں اورجی بِهِ عیشم بن اللَّهِ عالیہ یعنی اگر کافروں نے میرا پیر کاٹ دیا تو کوئی مزائقہ نہیں اس کے سلے میں اللہ ازل سے میں بہت ہی بلند عیش کا امیدوار ہوں یعنی پیر قطع ہو جانے سے یہ حیات فانیہ قطع ہوگی مگر اس کے بدلے میں ایسی حیات ملے گی جو کبھی منقطع نہ ہوگی وہ البسنیہ الرحمٰن من فبلی منی لباسم من السلامی غط المساویہ اور کیوں نہ امید کروں خداوند مہربان ہی نے محض اپنی مہربانی سے مجھ کو اسلام کا لباس پہنایا جس نے تمام برائیوں کو ڈھانپ لیا فائدہ اتباء اور شیبہ اصل میں جنگ سے اس لیے جان چراتے تھے کہ اول تو آتقا اور پھر جوہیم بن سلط کے خواب کی وجہ سے پریشان تھے اور پھر یہ کہ مکہ سے چلتے وقت یہ ماجرہ پیش آیا کہ عداس رضی اللہ عنہ نے جو اتبا اور شیبہ کے غلام تھے اور نصرانیت سے طائب ہو کر طائف کی واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف و اسلام ہو چکے تھے جب اتبا اور شیبہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو جاتے وقت اداس نے اتبا اور شیبہ کے پیر پکڑے اور یہ کہا <تصفح> میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں خدا کی قسم وہ یعنی محمد بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور نہیں ہاں کے جا رہے ہو تم مگر اپنے اپنے مقل یعنی قتل گاہ کی طرف اور رو پڑے آس بن شیبہ نے حضرت اداس کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے کا سبب دریافت کیا تو تواس نے کہا کہ میں اپنے ان آقاؤں کی وجہ سے روتا ہوں کہ دونوں اللہ کے رسول سے قطال اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں آس نے کہا کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں اداس کانپ اٹھے اور یہ کہا ای و اللہ انََََََََََََََََََََ رسول اللّہ یعنی ہاں خدا کی قسم تحقیق و اللہ کے رسول ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں اداس کا یہ کلام اتبا اور شیبہ کے دل میں اتر چکا تھا کہ یہ سب لوگ مارے جائیں گے اس لیے اتبا اور شیبہ جنگ سے جان چراتے تھے فقط ابو جہل کے تان کی وجہ سے اتبا اور شیبہ نے سبقت کی ابو جہل بار بار اتباء اور شیبہ کو بزدلی اور نامردی کا تانا دیتا تھا اس لیے سب سے پہلے یہ دونوں جنگ کی طرف بڑھے تاکہ اپنے سے بزدلی اور نامردی کے تانے کو دور کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں دعائے فتح اتبا اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے برامد ہوئے اور صحابہ کی صفوف کو ہموار کیا اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے عریش یعنی چھپر میں واپس تشریف لے گئے اور سات بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے حضور پرنور نے جب اپنے اصحاب اور احباب کی قلت اور بے سر و سامانی کو اور ادا کی کثرت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے اور یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدہ کی پفا کی درخواست کرتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری پرستش نہ کی جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشو و خزو کی ایک خاص کیفیت تاری تھی بارگاہ خداوندی میں کبھی سر بسود تجرب اور ابتحال فرماتے اور کبھی سائلانہ اور فقیرانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھو نصرت کی دعا مانگتے تھے محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے ردا گر گر پڑتی تھی حضرت علی راوی ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قطال کیا اور آپ کی طرف آیا دیکھا کہ آپ سر بسوجود ہیں اور یا حی یا قیوم کہتے جاتے ہیں میں لوٹ گیا اور قتال میں مصروف ہو گیا اور کچھ دیر بعد پھر آپ کی طرف آیا پھر اسی حال میں پایا تین مرتبہ اسی حال میں پایا چوتھی بار اللہ نے آپ کو فتح دی صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے مجھ سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرقین مکہ ایک ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب تین سو سے کچھ زیادہ ہیں تو آپ چھپر میں تشریف لے گئے اور مستقبل قبلہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یہ فرمایا اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور یہ امت آخری امت ہے اگر خدا نخواستہ آپ اور آپ کے صحابہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا نیز اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح و نصرت کی دعا فقط مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے نہ تھی بلکہ اس لیے کہ زمین پر اللہ جلا جلالہ کی عبادت اور بندگی باقی رہے ایسا نہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی رہ جائے دیر تک ہاتھ پھیلائے ہوئے یہی دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی اسی حالت میں چادر مبارک دوش مبارک سے گر پڑی ابو رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر دوش مبارک پر ڈال دی اور پیچھے سے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کافی ہے تحقیق آپ نے اللہ کے حضور میں بہت الحا آہ و زاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حق جعلیٰ کی عظمت و جلال اور شان استغنا و بے نیازی پر تھی کما قال تعلیٰ وقال تعالی اس لیے چشمہائے مبارک سے گریا و زاری کے چشمے جاری اور رواں تھے لیکن ابو بکر کو آپ کی اس بے تابانہ و زاری سے یقین آ گیا کہ آپ کی دعا مستجاب اور مقبول ہوئی کما قال تعلیٰ یعنی آیا وہ ذات کی جو مستر اور بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے غرض یہ کہ صدیق اکبر مقام رضا میں تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں تھے شبہ یہ ہے کہ جب حق تعالی کی طرف سے فتح و نصرت کا وعدہ تھا تو حضور پرنور کیوں اس درجہ مسترب تھے جواب یہ ہے کہ حق جل شاہ کی طرف سے حق کی فتح و نصرت کا وعدہ مجمل تھا کوئی زمان و مکان اور کوئی واقعہ اور محل معین نہ تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حق وعلا کی شان بے نیازی پر تھی کہ وہ مالی کے مطلق ہے جو چاہے سو کرے مقام ربوبیت کا ادب یہی ہے کہ باوجود وعدۂ برحق کے اس سے ڈرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ کوئی شے کسی حال میں اس پر واجب نہیں بندے کا کام مانگنے کا ہے وہ جو کچھ عطا فرمائے وہ اس کا فضل اور انعام ہے اور اگر وعدہ نصرت کا وقت معین بھی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ اس وعدے کا وقوع تحقیق ایسے مخفی اسباب و شرائط پر معلق ہو جن سے اللہ تعالی نے کسی حکمت اور مصلیحت کے بنا پر اپنے پیغمبروں کو بھی آگاہ نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ پر یہ امر واجب نہیں کہ کسی واقعے اور کسی وعدے کے اسباب و شروط سے انبیاء کرام کو آگاہ کرے بسا اوقات حکمت بالغہ کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت سر مکتوم رہے تاکہ بندے کی نظر سے اللہ کی عظمت اور حیبت اور شان لا ابالی اوجھل نہ ہو اس لیے حضرات امبیائے کرام کا اس طرح کی والحانہ اور مستریبانہ دعا مانگنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو وعدۂ خداوندی پر وسوق نہیں بلکہ خداوند زلجلال کی لا ابالی کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کفا کا منا شدت و کا رب بکا فعنََََََََََ سين یعنی بس اللہ سے آپ کا یہ سوال کافی ہے تحقیق وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے پس اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے اور نہیں بنایا اللہ نے اس امداد کو مگر محض تمہاری بشارت اور خوشخبری کے لیے اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور حقیقت میں مدد نہیں مگر اللہ کی جانب سے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ اس وقت عریش یعنی چھپر سے باہر تشریف لائے اور زبان مبارک پر یہ آیت تھی یعنی ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ دعا مانگتے مانگتے آپ پر نیند تاری ہو گئی تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر تجھ کو بشارت ہو تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی یہ جبریل امین گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں دانتوں پر ان کے غبار ہے اہل اسلام کی امداد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول اول حق تعلی نے ایک ہزار اور پھر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتارے نقطہ چونکہ اس جنگ میں کفار و مشرقین کے امداد کے لیے ابلیس سے لعین اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا اس لیے حق والا نے مسلمانوں کی امداد کے لیے جبریل و میکائیل اور اسرافیل کی سرکردگی میں آسمان سے اپنے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا چونکہ خود شیطان سوراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے جیسا کہ دلائل بحقی اور دلائل ابی نعیم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسی وجہ سے فرشتے بھی مردوں ہی کی شکل میں نمودار ہوئے جیسے کہ علامہ سہیلی اور امام قرطبی نے تصریح کی اور جن حضرات کی امداد اور اعانت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے وہ حضرات اگرچہ صورتََ انسان تھے مگر مانن فرشتے تھے اربلا شبہ اس کا مصداق تھے نقش آدم لیک مانۂ جبریل رستہ از جملہ ہوا و قال و قیل ابو اسیت سعادی رضی اللہ عنہ جو صحابہ بدرین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے اماموں میں اترے شملے موڈھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے روا و ابن جریر اور ایسا ہی ابن ابی حاتم نے زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے اور زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد امامہ باندھے ہوئے تھے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اماموں کا رنگ سیاہ تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید تھا حافظ سیوتی فرماتے ہیں کہ صحیح روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کے اماموں کا رنگ زرد تھا سیاہ اور سفید رنگ کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں نکتہ عجب نہیں کہ فرشتوں کے اماموں کا رنگ زرد مسلمانوں کے فرحت و مسرت کے لیے رکھا گیا ہو اس لیے کہ زرد رنگ کو دیکھ کر فرحت و مسرت ہوتی ہے کما کالا تعلیٰ دیکھنے والوں کو فرحت اور مسرت بخشتا ہے الحاصل حق جل شاہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر آسمان سے نازل فرمایا اول تو ملائکہ کا فقط نزول ہی موجب خیر و برکت تھا جیسے غزوہ حنین میں فقط ملائکہ کا نزول ہی فتح کا باعث ہوا کما سیاتی انشاء شاء اللہ تعالی دوسرا انعام حق تعالی نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو روحانی طور پر تقویت پہنچائیں کما کالا تعلیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم اہل ایمان کو ثباط اور استقامت میں قوت پہنچاؤ جس طرح حق تعالی نے شیطان کو دلوں میں وسوسے ڈالنے کی قدرت دی ہے اسی طرح ملائکہ مکرمین کو دلوں میں نیک باتوں کے القاء کی قدرت عطا فرمائی ہے جس کو لمہ اور الہام کہتے ہیں سو فرشتوں نے مسلمانوں کے دلوں میں خداوند وند زلجلال سے سرکشی کرنے والوں کے مقابلے میں سر فروشی اور جام بازی کا القاع کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو نعم ال مولا اور نیم النصیر تمہارا حامی اور مددگار ہے اور اس کے فرشتوں کا لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے حاضر ہے پھر کیا فکر اور کیا غم ہے اور فتح و شکست کا مدار دلوں کی قوت اور ضعف پر ہے اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا تیسرا انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد اور قطال کا حکم دیا چوتھا انعام یہ فرمایا کہ فرشتوں کو ان کا معین اور مددگار بنایا اصل جہاد کرنے والے صحابہ تھے فرشتے ان کے تابع تھے جیسا کہ ممید حکم کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے پانچواں انعام یہ فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ ڈالا کما کالا تالا فرشتوں کو طریقہ جہاد و قتال کی تعلیم فرشتوں کو چونکہ آدمیوں کے قتل کا طریقہ معلوم نہ تھا اس لیے حق تعالی شانہوں نے ان کو قتل کا طریقہ بتلایا دنان یعنی اے فرشتوں پس مارو کافروں کی گردنوں پر اور کاٹ دو ان کے ہر پور کو ربیع بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہچانے جاتے تھے مقتولی نے ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک کے پیچھے دوڑا اوپر سے ایک کوڑے اور سوار کی آواز سنائی دی کہ اے حیزوم آگے بڑھ اس کے بعد جو اس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مشرق زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا ہے انصاری نے آ کر یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے سن کر فرمایا تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی امداد تھی صحیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے یہ ارشاد فرمایا حاضہ جبریل و آخر برأس فرسی صح علیہ ادات الحرب یعنی یہ ہیں جبریل جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں سامان جنگ سے آراستہ ہیں سہیلب نے حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں کا کوئی شخص جب مشرق کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے سہلب نے سعد راوی ہیں کہ ابو اسید نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بھتیجے اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں تجھ کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لیے برآمد ہوئے تھے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نازل ہونا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان کا جہاد و قطال کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے سراہتاً ثابت ہے جس میں کسی کے انکار اور شبہ کی گنجائش نہیں فرشتوں کا گھوڑوں پر سوار ہونا یہ بھی متعدد روایات سے معلوم ہوا ہے بعض روایات میں ہے کہ ابلق گھوڑوں پر سوار تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے اور کسی موقع پر قتال نہیں کیا ہاں مسلمانوں کی فقط تائید اور تقویت اور تکثیر جماعت اور سکینت و تمانت کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ثابت ہوا ہے مثلاً غزوہ حنین میں ملائکہ کا نزول سورہ توبہ میں مذکور ہے کما قالا تعالا اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں غزوہ احد میں بھی جبریل و میکائل کا قتال کرنا مذکور ہے لیکن وہ قطال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا صرف ذات بابرکات علیہ افضل الصلاواتی و تحیات کی حمایت و حفاظت کے لیے تھا نقطہ چونکہ یہ عالم عالم اسباب ہے اس لیے حق جا نے عالم اسباب کی رعایت سے فرشتوں کو لشکر کی صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل فرمایا ورنہ ایک ہی فرشتہ سب کے لیے کافی تھا اصل فائل تو اللہ تعالی ہی ہے مگر اس عالم میں اس کی قدرت کا ظہور اسباب اور وسائط کے ذریعے سے ہوتا ہے اس لیے عالم اسباب کے طریقے کے مطابق فرشتوں کا ایک لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے باہر تشریف لائے اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جو شخص صبر و تحمل اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جہاد کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا عمر بن حمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ کھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے یکا یک جب یہ کلمات طیبات ان کے کان میں پہنچے تو سنتے ہی بول اٹھے واہ واہ میرے اور جنت کے مابین فاصلہ ہی کیا رہ گیا مگر صرف اتنا کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں اور خجورے ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا اور لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اوف بن حارث نے عرض کیا یا رسول اللہ پروردگار کو بندے کی کیا چیز ہنساتی ہے یعنی خوش کرتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا بندے کا برہنا ہو کر خدا کے دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا آف رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی زرہ اتار کر پھینک دی تلوار لے کر قتال شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ ابو جہل کی تقریر اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلانا اتباء اور شیبہ اور ولید کے قتل ہو جانے کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہہ کر ہمت اور جرت دلائی اور جنگ پر آمادہ کیا اے لوگوں اتباء اور شعبہ اور ولید کے قتل ہونے سے گھبراؤ نہیں ان لوگوں نے عجلت سے کام لیا قسم ہے لات اور عزا کی ہم اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے جب تک ہم ان کو رسیوں میں نہ باندھ لیں گے اور اس کے بعد ابو جہل نے اللہ سے یہ دعا مانگی اے اللہ ہم میں سے جو قرابتوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہو اس کو ہلاک فرما اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو آج اس کو فتح اور نصرت دے اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی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 اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے سامنے فتح آ گئی اب اگر آئندہ کو بعض آگئے تو تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہاری جماعت ذرہ برابر تمہارے کام نہ آئے گی اگرچہ وہ جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور تحقیق اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے دلائل بیہقی اور دلائل ابو نعیم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل کی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا ہے پروردگار اگر خدا نخواستہ یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں کبھی تیری پرستش نہ ہوگی ایک طرف ابو جہل دعا مانگ رہا تھا اور دوسری طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشغول دعا تھے اس کے بعد فریقین میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو جہاد و قتال کی ترغیب دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں مارا جائے گا حق تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے اشارے سے ایک مشتقاک لے کر مشرقین کے چہروں پر پھینک ماری اور صحابہ کو حکم دیا کہ کافروں پر حملہ کرو مشرقین میں کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ اور ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ پہنچی ہو خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس مشتخاق میں کیا تاثیر تھی کہ اس کے پھینکتے ہی دشمن بھاگ اٹھے اسی بارے میں یہ آئے نازل فرمائی وما رمیت رمیت رما اور نہیں پھینکی وہ مشتخاک آپ نے جس وقت کہ آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی جب جنگ کی شدت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ شاہت الوجو یہ چہرے خراب ہوئے پڑھ کر ایک مٹھی سنگریزے قریش کی طرف پھینکے اور صحابہ کو حملے کا حکم دیا مشتخاق کا پھینکنا تھا کہ کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا اور بڑے بڑے بہادر اور جاں باز قتل اور قید ہونے لگے اور مسلمان خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما تھے اور ساد بن معاذ دروازے پر تلوار لے کر ذات قدسی صفات اور ملکی سمات علیہ افضل الصلاواتی و تحیات کی حفاظت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول ہیں اور سعد بن محاذ کے چہرے پر ناگواری کے آثار اس درجہ نمایاں ہیں کہ گویا کراہت اور ناگواری کوئی محسوس شے ہے جو سعد کے چہرے میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اے سعد غالباً تجھ کو قریش کا گرفتار کرنا ناگوار ہے سعد نے عرض کیا ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ پہلا حادثہ ہے جو اللہ تعالی نے اہل شرک پر نازل فرمایا میرے نزدیک خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کا قتل اور خون ریزی ان کے زندہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے جن کے قلوب حق جعلیٰ کی توحید و تفرید سے لبریز ہو چکے ہوں ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے نیز تخلق بی اخلاق اللہ کا اقزا بھی یہی ہے کہ شرک کو معاف نہ کیا جائے يشرك فقد افترى تحقیق اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرتا البتہ جو گناہ شرک سے کم درجے کا ہو اس کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے اور جوش اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بڑے ہی جرم کا ارتکاب کیا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضا و رغبت سے نہیں بلکہ قریش کے محض جبر اور اقرا سے آئے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے ہمیں ان سے قتل و قتال کی ضرورت نہیں لہذا تم میں سے جو شخص ابوالبختری بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب کو پائے تو قتل نہ کرے اس لیے صحابہ بجائے قتل کے ان لوگوں کی گرفتاری کے در پہ رہے چنانچہ مجزر بن زیاد انصاری نے جب ابوالبختری کو دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تیرے قتل سے منع کیا ہے ابوالبختری کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا جو مکہ سے اس کے ساتھ آیا تھا جس کا نام جنادہ بن ملحیہ تھا ابوالبختری نے کہا میرا رفیق بھی مجزر نے کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم ہم تیرے رفیق کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف تیری بابت حکم دیا ہے ابوالبختری نے کہا خدا کی قسم یہ مجھ سے ممکن نہیں کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں کل کو مکہ کی عورتیں مجھ کو یہ تانا دیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق کو چھوڑ دیا اور یہ رچ پڑتا ہوا حملہ کے لیے آگے بڑھا ایک شریف زیادہ اپنے رفیق کی اعانت اور دستگیری سے کبھی دستکش نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مر جائے یا اپنا راستہ دیکھے ابوالبختری کا مقابلے پر آنا تھا کہ مجزر رضی اللہ عنہ کی تلوار نے کام تمام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا البتہ تحقیق میں نے پوری کوشش کی ابوالبختری قید ہو جائے اور میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں لیکن نہ مانا یہاں تک کہ مقاتلہ کیا اور مقابلہ کیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کا قتل امیہ بن خلف جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی جن کو امیہ مکہ میں گرم پتھروں پر لٹایا کرتا تھا بلال نے امیہ کو دیکھتے ہی انصار کو للکارا عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار اور اسیر ہو جائے شاید اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے عذاب سے نجات پائے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں کچھ ذرہیں تھیں جو کافروں سے چھینی تھیں ان کو تو زمین پر ڈال دیا اور عمّیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا بلال نے یہ دیکھ کر آواز دی پکڑو کفر کے سردار عمیہ کو نہ بچوں میں اگر عمیہ بچ جائے انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑے حضرت عبد الرحمن نے عمیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا انصار نے اس کو قتل کر دیا اور عمّیہ کی طرف دوڑے عبد الرحمن امیہ کے اوپر لیٹ گئے مگر انصار نے اسی حالت میں پیروں کے نیچے سے تلواریں چلا کر امیہ کو قتل کیا جس سے عبد الرحمٰن کے پیر پر زخم آیا اور مدتوں تک اس زخم کا نشان باقی رہا عبد الرحمن بن بناؤ فرمایا کرتے تھے خدا بلال پر رحم فرمائے میری ذہیں بھی گئی اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے ابو جہل فرون امت قتل عبد الرحمن بن آؤف فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا اچانک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار میں کے دو نوجوان ہیں اس لیے مجھ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ آ کر مجھ کو دو لڑکوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر نہ گھیر لیں اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے کہا اے چچا مجھ کو ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے میں نے کہا اے میرے بھتیجے ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے اس نوجوان نے کہا میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مر جائے ان کی یہ گفتگو سن کر دل سے یہ آرزو جاتی رہی کہ کاش میں بجائے دو لڑکوں کے دو مردوں کے مابین ہوتا میں نے اشارے سے ابو جہل کو بتایا سنتے ہی شکرے اور بعض کی طرح ابو جہل پر دوڑے اور اس کا کام تمام کیا یہ دو نوجوان افراء کے بیٹے ماز اور معاوث تھے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابوبکر بن حزم معاذ بن عمر بن جموح سے راوی ہیں کہ میں ابو جہل کی تاک میں تھا جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی ابو جہل کے بیٹے اکریمہ نے جو فتح مکہ میں مشرف ب اسلام ہوئے باپ کی حمایت میں معاذ کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا لیکن تسمہ لگا رہا ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا مگر سبحان اللہ معاذ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے مگر معاوض بن افرا ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا اننا للہی و اننا الہی فتح کے بعد ابو جہل کی لاش کی تلاش ابو جہل اگچہ زخمی خوب ہو چکا تھا لیکن زندگی کی رمق ابھی کچھ باقی تھی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی جو ابو جہل کی خبر لائے عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسود نے ابو جہل کی گردن پر پیر رکھ کر یہ کہا اخذاک اللہ یا عدو اللہ ذلیل اور رسوا کیا تجھ کو اللہ نے اے اللہ کے دشمن اور بعد ازاں اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ڈال دیا آپ نے اللہ کا شکر کیا اور تین مرتبہ زبان مبارک سے یہ فرمایا حمد اس ذات پاک کی جس نے اسلام کو اور اسلام والوں کو عزت بخشی